رابط سورہ ابراہیم بورہ رات اس سورت میں بھی پہ سابق دلائل اکلیہ نکلیہ کے ساتھ دعویٰ کو مدلل مبرہن کیا گیا ہے مزید بران وقائے و بقائے بخرویا بقائے دنیاویہ اخرویہ وہاں بتاؤں گا میں تخویر دنیاوی اخروی ہیں منکرین کو متنبع کیا گیا سورہ رات کیا شداقت قرآن اس بات رسالت بیان تھا اس میں بھی یہ مضامین خلاصہ تین دلائل اکلیا دو دلائل نقلیا دو تخفیفات دنیوی اور پانچ تخفیفات کتنی دو اور پانچ کتنی یہ سات نہ یہ سات تخفیفات سات وقائے ہوں گے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ کی تمسیر اور ثمرا سورت ابراہیم کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں آپ الامرا کتاب انزلنا سداقت قرآن بابا یہاں چند چیزیں ہیں انزلنا ہم نے اتارا تو منزل کون ہے اللہ اور ہو ضمیر جو ہے اتارا ہم نے اس کے یہ کیا ہوا منزل الہ کا تیری طرح یہ کیا ہوا منزل منظل الہ تخرے جنداس مقصد امزا یہ چاند چیزیں سمجھ لو مقصد نزاد ہر مضمون شداکت قرآن اے سارا یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو تیری طرف تاکہ نکالے تو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لیکن اپنی طرف سے نہ اللہ کے حکم سے نکالے جاتے ہیں. کس کے حکم سے ہاں بےزن ربے ہم اللہ کے حکم سے اب اس نور کی تشریح ہے کہ ظلمات سے نور کی طرح نکالے نور کیا ہے یعنی سرا کے مستقین ہے آگے ہوں کہ لا کے لذیذ تشریح نور لکھو یعنی طرف راستے اس ذات کے جو غالب ہے تاریخ کیا ہوا ہے اللہ کے راستے کی, کی طرف اللہ, اللہ دلیل اکلی نمبر ایک دلیل لکڑی نمبر ایک, ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ الحمید جو ہے نا اللہ کے سفاتی ناموں میں سے ہے نہیں تو اللہ کے سفاتی ناموں سے کوئی آئے نا صفتی نام اور اس کے بعد ذاتی نام آ جائے وہ بدل بنے گا کیا بنے گا تو الحمید سے لفظ اللہ, اللہ کیا ہے بدل ہے لیکن اگر اللہ کا لفظ پہلے ہوتا اور حمید بعد میں ہوتا تو پھر حمید اس کی صفت بنتا کیا اب یہ بدل ہے اللہ یعنی اللہ وہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں بائل القافرین انجام کفار اور ہلاکت کافروں کے لیے عذاب سخت سے اللہ یس بون علامات کفار انجام کفار کے بعد علامات کفار کافر وہ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر نمبر ایک لکھو وہ نمبر دو اور روپتے ہیں اللہ کی راہ سے جب گنہ ای وجہ اور طلب کرتے ہیں اس کے اندر شبھات یہ دوسری علامت ہے کفار کی علاح کا ان کا انجام انجام دنیاوی یہی لوگ ہیں گمراہی کے اندر جو بعید ان الحق ہے وما ارسل نا اضال کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے اس کا جواب دیا گیا کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر صاف زبان قوم اپنی کے پہلے سے بھی جتنے رسول ہیں نا اپنی قوم کی زبان کی بولی بولتے تھے عبرانی والے عبرانی بولتے تھے سمجھے جی سریانی والے سریانی بولتے تھے لے یو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 پہلے ہے نا بمار سلنا رسول ہیں نمونہ بھی آئی ارسار رسول کا اور دلیل لکلی بھی آئی اور البتہ بھیجا انہیں علیہ السلام کو اپنے موجا دیکھے کے بکل نہ مقدر ہے کہا ہم نے اس کو یہ کہ نکال اپنی قوم پندھیروں سے ترہ نور کے اور یاد دلا ان کو ایام اللہ ایام اللہ کن کو کہتے ہیں اللہ تعالی کے وہ دن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 اور جب کابو علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو یہ تمہارے اوپر ہے از ان جاکم نعمت جب نجات بھی تم کو آل فراؤن سے چکھاتے تم کو برا عزاد اور ذبے کرتے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو اس میں آزمائش تھی تمہارے رب سے بڑی آزمائش بھی مانا کیا تھا انعام ہی مانا کیا تھا پہلے سے بارے میں واحفانہ کہ سارا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ہے اور جب اعلان کیا رب تمہارے نے میرے ذریعے کس کے ذریعے میرا کون او موس علیہ السلام کے ذریعے ہاں؟ البت اگر شکر کیا تم نے تو زیادہ دوں گا میں تم کو نیمتے اور اگر نہ شاکری کی تم نے تو جان لو کہ اذا میرا سخت ہے اور کہا موسان نے اگر نہ شاکری کی تم نے اور وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں سب کے سابو پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے تعریف کیا ہوا ہے خدا کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے علم یاط کم نبا اللہ امین قبل قوم میں نے یہ خلاصے کے اندر لکھوایا ہے نا کہ سات وقائے آئیں گے کتنی وہ سات میں سے پانچ آئیں اپنا تخریف اخروی کے وقاعے اور دو کیا ہے تقریب دنیوی کے سات وقائے بھی آ رہے ہیں لکھو جی واقعہ نمبر ایک اور تخریفی نمبر ایک واقعہ نمبر ایک تخلیف دنیا نمبر ایک کیا نئی آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نو آج سمو جو لوگ ان کے بعد تھے نہیں جانتا ان کی تفصیل کو مگر اللہ آئے تھے ان کے پاس تم کے رسول دلائل واضح لے تھے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 نہ کرو چپ ہو جاؤ یہ گساخی ہے یا نہیں اور اس سب سے بڑھ کے گستاخ یہ ہوتی کہ خود رسولوں کے منہ میں ہاتھ دیتے اللہ کا رسول کیا کرتا تبری کرتا نا یہ دوڑ کے اللہ کے رسول کے منہ پہ ہاتھ دیتے یہ زیادہ گستاخی ہے نہیں اب دیکھو دونوں مانے آئے ان کے پا رسول ان کے درائل واضح لے کے پس لوٹایا کافروں نے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 وہ شک جو ہے نا کھٹکے میں ڈالنے والا پریشان کرنے والا جواب رسول. کہا ان کے رسول انہیں اچھا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو پیدا کرنے والے آسمان و زمینوں کا بلاتا ہے تم کو تاکہ بخشے واسطے تمہارے باس گناہ تمہارے اور موخر کرے تم کو ایک میاد مقرر طاقت یعنی دنیا کے اندر محلت دے برکتیں دے لیکن انہیں کیا کہا کالو انتملہ بسن مسل اتراج کفا وہ کہنے لگے نہیں تم مگر بشر مثل ہمارے ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ روکو ہم کو ان معبودوں سے جن کی پوجا کرتے ہمارے باپ دادا پسلے اور تم دلیل واد کا لم رسول جواب رسول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 کافر کہتے تھے لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نبیوں نے بھی تصدیق کیا نہیں کہ واقعی ہم بشارہ ہیں لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے بشار نبی بن جاتا ہے وما کان لنا نفی مختار پل باقی تم کہتے ہو کہ موجہ دکھاؤ پر میسی موجا وہ اللہ کے اختیار میں ہے ہم مختار پل نہیں موجا رب کے اختیار میں ہے اور نہیں واسطے ہمارے یہ کہ لیں تمہارے پاس موئزہ مگر صاف حکم اللہ کے باقی تم ہمیں ڈراتے مراتے ہو تو ہم اللہ پہ تک کرتے ہیں کہ علاج حضر اور خاص اللہ پہ اور چاہیے تو کیا مو میں بمالا اور کیا ہے واسطے ہمارے یہ کہ نہ توقع کریں اللہ کے اوپر حالانکہ تحقیق رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سو بلانا ہمارے منافع دارائن کے راستوں کی سو بولانا جمع ہے یا نہیں تو اس کا اسلامہ لکھو منافع دارائن کے راستے دونوں جہان دار دنیا بھی دار آخرت بھی بھائی تم جو قرآن پڑھ پر رہے ہو تو سادت دارائن حاصل کر رہے یا نہیں جی ہاں یہ ہے منافع دارائن حالانکہ اللہ نے رہنمائی کی ہماری ہمارے منافع دارائن کے راستوں کی طرف والا نسب رن باقی تم ہمیں ڈراتے مراتے ہو ہم تمہارے کے کی پرواہ نہیں کرتے ارب صبر کریں گے اوپر اس کے ایجاد دو ہمیں اور خاص اللہ پہ چاہیے تو, کریں. تو ہوں. وقال اللہ جی نقافرو تمرو دے طار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 تو نبی خاموش ہوتا ہے یا نہیں تو پہلے جو نبی خاموش رہے وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے مذہب پہ ہیں ایسے میں خاموشی کی وجہ اس لیے لالوں دن کہہ رہے ہیں یا آداب امن سارا کر لو ہو جاؤ دونوں معنی ہیں یا لوٹو ہمارے مذہب کے اندر فا لم رب تسلیم بیا وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے البتہ ضرور ہلاک کریں گے ہم کس کو ظالم دیر ہوئی لیکن دیر ہی ہوگی اور البتہ ضرور نسخہ قوم ٹھکانا دیں گے ہم تم کو اور البتہ ضرور ٹھکانا دیں گے ہم تم کو زمین کے اندر کفار کے ہلاک کے بعد ظال یہ وعدہ نجات کا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میری پیشی سے اور ڈرتا ہے میری دھمکی سے واسطہ ہو انداز قوم قوم کا انداز یہ تھا کہ خود قوم نے زور چاہا کہ ہم فیصلہ مانتے ہیں نبی کو کیا کہا فیصلہ مانتے ہیں دو ٹوک بار اگر تو ہاتھ پہ آئے تو بچ جائے گا ہم ہاتھ پہ ہیں تو ہم بچ جائیں گے جو بات क्या پہ اس پہ کیا آ جائے گا وہ عذاب آئے گا یہی پنشلہ. فیصلہ چاہا قوم نے اور ایک روایت تفسیر میں یہ بھی ہے کہ خود نبیوں نے فیصلہ فیصلہ چاہ کہ اے کر دے دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں بخاب جبار ننی اور تباہ و برباد ہوا ہر سرکش زدی آئے ہی جہنم میرے محترام واقعہ نمبر ایک آ گیا تھا اور ادھر تخریف کون سی تھی تقریب دنیاوی نمبر ایک اب ادھر لکھو واقعہ نمبر دو واقعہ نمبر دو ہے لیکن یہاں تخویف دنیاوی نہیں کون سی تخریف ہے تخویف اخروی نمبر ایک یہ جبار جب انید جو ہے نا نیو برآ جہنم اس کے آگے کیا ہے دو اور پایا جائے گا مدی پیپ کے پانی سے ایسا پانی جو پیپ کا ہوگا کہ جہنویوں کی پی یا تو جر ہو اور پیپ گرم ہوگی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور نہ ہوگا قریب کہ آسانی سے اس کو اتارے وہ یاتی ہے موت اور آئیں گے اس کے پاس اسباب موت کے ہر جانب سے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 اس کے آگے اور عذاب سخت ہوگا ما صلی اللہ جین کا فروغ کہ لکھو جی اظہار شبو شب ہوتا تھا کہ کافر لوگ جو ہے نا وہ نیک مال تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے کئی دفعہ پڑے ہسپتال ان وغیرہ کھولتے ہیں تو فرمایا ان کے نیک مال کی مثال ایسے ہے جیسے خواہ کس طرح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 ان کے امال خا کی طرح ہیں جیسے خاک کس ہے نا ان کے آمال بھی ایسے اڑا دیے جائیں گے سے؟ کفر کی نہو سط سے کفر ایک آندھی ہے دیکھو جی پر میں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کی اثاث رابطے کے امال احمد یہ بدل ہے جینی مثال ان کے امال کی یہاں بھی مثال کا کلا لگے گا یعنی ان کے امال کی مثال کس کے ہے؟, ہے کہ سخت چلے ساتھ اس کے ہوا بیج دن آندھی کے جیسے وہ اٹھ جاتی ہے یہ بھی نہیں قادر ہوں گے اپنے اعمال کے کشت گوبر پر, پر کسی چیز کے یہی گمراہی دور ہے علم تران اللہ دلی اکری نمبر دو نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو با فائدہ یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی واقعہ نمبر تین اور تخویف دنیاوی نمبر دو میں نے عرض کیا تھا کہ تخویف دنیاوی دو ہوں گی اور اخروی کتنی ہوگی کتنی ہوگی پانچ تو یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی تین یشا یوز کم اگر چاہے اللہ تو ہلاک کر دے تم کو اور لے آئے مخلوق نئی کو یہ کون سی تخویف ہے دنیاوی ہے نا اور نہیں یہ بات اللہ کے اوپر مشکل و بارزول اللہ جمع یہ واقعہ نمبر کتنی اور تخویف اخروی نمبر دو اب آگے تخویف اخروی ہوں گے کیونکہ دنیاوی تو دو ختم ہو گئے نا اور پیش ہوں گے سب کے سب اللہ کے ہاں پس کہیں گے کمزور واسطے متکبرین کے کمزور وہی تاب اور متکبر کون ہوئے مطبوع کہ بے شک ہم تمہارے تاب دنیا کے اندر پس کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی کالانہ جواب کہیں گے اگر رہنمائی کرتا ہماری اللہ کس کی طرف راہنمائی کرتا نجات کی طرف اگر راہنمائی کرتا ہماری اللہ نجات کہاں بھی رہنمائی کرتے تمہاری برابر ہے ہمارے اوپر جزا پضا کرے یا صبر کریں نہیں واسطے ہمارے جگہ بھاگنے کی تو مطبوین تابعین کو جواب دے دیں گے یا نہیں جب وہ جواب دے دیں گے لیڈران کرام بابوان جام تو آپس میں سوچیں گے